وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد اللہ عالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلام علیہ رسول الکریم من فعوضب الََََََََََََََََََََنشطریم بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم عتلماحََََََََ علكمن الكط واقم صلاح اندلاۃ تنہا ان الفاشاء عن ولاد الا اكبر اللہ عالم ما تصنعون قرآن مجيد کا اكيسواں پارہ اس آيا مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات اتل ماحولیائی کا سے پہچانا جاتا ہے جیسا کہ بیسیں پارے کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ صورت النکبود کے آغاز میں ایک وارننگ دی گئی ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا جبکہ ہم نے ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تاکہ جھوٹے اور سچے الگ الگ ہو جائیں صوت القبوط اپنے زمانہ نظول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے قیام کے وسط میں نازل ہوئی ہے تقریباً سن چھ نبوی اس کا زمانہ نزول ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کی اجازت صحابہ کرام کو اسی صورت کے اندر دی گئی ہے انسان پر جب مصائب آتے ہیں تکالیف آتی ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر سختیاں آتی ہیں تو اس وقت اہل ایمان کا واحد ہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب اللہ تعالیٰ کو انووک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے ان ایڈیشن نماز بے حیائی اور برائی سے بھی روکتی ہے لیکن اس کا بنیادی فنکشن اللہ تعالیٰ سے لا لگانا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے لہذا فرشاد ہوا کہ تلاوت کیجئے اس میں سے کہ جو آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا گیا ہے کتاب میں سے اور نماز قائم کیجئے اب نماز کا بھی بہترین وقت تہجد کا وقت ہے اور تحجد کی نماز کی بہترین صورت بھی کثرت کے ساتھ نماز میں قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہے جیسا کہ سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اسی سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان مصائب کا مقابلہ کر سکتا ہے دشمن کی طرف سے بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشنز کو بھی جھیل سکتا ہے سر ان میں اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات بیان ہوئی ہے کہ اگر اہل ایمان بھی اپنے معاش کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن اہل ایمان کو سونپا گیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم اور نافذ کرنا اس کی جد و جہد نہیں ہو سکتی لہٰذا ویسے تو قرآن مجید میں مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے مختلف اسالب سے متوجہ کیا گیا ہے ترغیب دلائی گئی ہے لیکن سورہ کبوت میں اس کے لیے ایک انوکھا انداز بھی ہے ارشاد ہوا وقم دعبتاً لا تحول اور رزقہا کہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ و اللہ تعالیٰ انہیں پرووائڈ کرتا ہے ویا اور اے لوگوں تمہیں بھی اے مسلمانوں تمہیں بھی کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے کل کیا پہنو گے اللہ تعالیٰ دیکھو ہر جانور کو اس نے کیا خوبصورت لباس عطا کیا ہے اور ہر جانور کی پروویژن کا بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پورا بندوبست کیا ہے اس کے کھانے کا بھی اس کے پینے کا بھی اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو کیوں گھبراتا ہے کہ کل کیا کھائے گا اور کل کا پیے گا اور کل کیا پہنے گا آیت نمبر چوسٹھ میں ایک بنیادی حقیقت کی طرف اثر نو توجہ دلائی گئی وما حاضل حیات دنیا اللہ لہم و کہ یہ دنیاوی زندگی بس صرف ایک کھیل اور تماشا ہے و ان دار الآخرت لہی الحیوان اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لو قانو یعلمون کاش کہ لوگ یہ حقیقت جان لیں قرآن مجید جب اس زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیتا ہے تو اس کے معنی اس کے بیکار ہونے کے نہیں ہیں بلکہ جیسے کسی ایکٹ پلے میں کچھ کردار ہوتے ہیں کہ جو مختلف ایکٹرز کو دیے جاتے ہیں وہ کردار اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں کوئی شخص کسی ڈرامے میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی فقیر کوئی مظلوم پٹ رہا ہوتا ہے لیکن ان ایکٹرز کے بینیفٹ کے وہ کردار نہیں ہوتے دیکھنے والوں کے لیے تو وہ کردار ہوتے ہیں یہ بادشاہ کا کردار ہے اور یہ مظلوم فقیر کا کردار ہے لیکن ان ایکٹرز کے لیے اصل بینیفٹ کی چیز کیا ہے کہ وہ جو بھی کردار اس ڈرامے کے ڈائریکٹر نے انہیں دیا ہے وہ اسے کیسے ادا کرتے ہیں اور انہیں اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کے مطابق کی جاتی ہے تو یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے اور کسی کو کوئی مظلوم بنا کر بھیجا ہے تو اگر وہ مظلومیت کا کردار بھی اس کائنات کے مالک کی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس مالک کی طرف سے بہت زیادہ اجر پائے گا ریوارڈڈ ہوگا جب اس کے مقابلے میں کوئی بادشاہ کا کردار ادا کرے لیکن اس کی مرضی کے مطابق ادا نہ کرے تو عین ممکن ہے اسے قیامت کے دن اس مالک کی طرف سے سزا سے دو ہونا پڑے اس کے بعد سورہ روم آتی ہے سورہ روم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک پیش گوئی کی گئی پرشن امپائر یعنی ایران کی سلطنت اور رومن امپائر روما کی سلطنت یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی سلطنتیں تھیں اور ان کے درمیان رسا کشی چلتی رہتی تھی کبھی کوئی علاقہ وہ ایران کے پاس چلا جاتا تھا پھر کبھی کوئی علاقہ جو ہے وہ وہی علاقہ رومیوں کے پاس چلا جاتا تھا تو چونکہ رومی عیسائی تھے اور آسمانی وہی کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے انہیں مسلمانوں کے ساتھ مناسبت تھی اور ایرانی چونکہ آتش پرست تھے لہٰذا انہیں مشرقین کے ساتھ مناسبت تھی تو ایک لڑائی میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانیوں نے فتح پائی قریش نے بغلے بجائی دیکھو وہ تمہارے رومی جو ہیں وہ شکست پا گئے ہیں تم بھی شکست کھاؤ گے اس پر قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں ارشاد ہوا الفلام میم غلی بتروم فی عدن العرد وہ باد غلب ہم کہ زمین کے ایک حصے میں رومیوں کو شکست ہوئی اور انقریب کچھ ہی سالوں میں فی بدسن کچھ ہی سالوں میں رومی پھر غالب ہوں گے اس پر حفیت البر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے شرط لگائی قریش کے ساتھ کہ انقریب رومی غالب ہوں گے پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ میں نے اتنے سال کی شرط لگائی ہے تو آپ نے کہا کہ اس وقت شرط لگانا جائز تھا تو آپ نے کہا کہ اونٹ بھی بڑھا دو شرط کے اور اس میں یہ امنڈمنٹ کر لو کہ نو سال جو ہے اس کا وقت مقرر کر دو اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صد اللہ علیہ وسلم کی وہ باد رست ثابت ہوئی اور قرآن مجید کا یہ قول بھی صحیح ثابت ہوا کہ نو سال ہی کے بعد رومیوں کو ایرانیوں پر ایک فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی سورت روم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایک تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ارشاد ہوا ومن آیاتی جاتی ہی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم انسان ہو کر زمین کے اندر پھیل گئے پھر فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے سپاؤسز بنائے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائی اور رحمت رکھی بے شک بار بار یعنی ایک نشانی یا دو نشانیاں بیان ہوتی ہیں اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے ان نفیز عالق الیات یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہیں فرمایا یہ قوم غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہیں فرمایا تمام جہان والوں کے لیے کہیں فرمایا لومی يَسْمَعُونَ سننے والوں کے لیے اور پھر کہیں فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے انتقومت سماؤ الارد و بمر کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں سما ازا دعاکم دعوت اور پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک پکار کے ذریعے سے زمین میں سے اِذَا از ان تم تو تم زمین میں سے فورن نکل کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے یعنی قیامت کے دن آیت نمبر اکتالیس کے اندر ایک بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی ہے زہر الفساد و فی البر والبحر بما بیما قصبت عید الناس لیودیق ہم باد الرزی عمل و لالم یرجن خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یعنی انسانوں کی جو کرتوتیں ہیں انہیں کا ریٹرن ملتا ہے انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ انہیں فساد میں مبتلا کر دیتا ہے وہ باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں خون خرابہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ لوگ رجوع کر لیں اب بسا اوقات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مختلف قسم کی مختلف قسم کے فسادات سے دو جار ہوتی ہے لیکن ان فسادات کی تحقیق میں باقی سب کچھ کیا جاتا ہے ایک کام نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا حالانکہ قرآن مجید کی روح سے یہ مصائب یہ تکالیف یہ زمین میں پھیلنے والے فسادات اللہ تعالیٰ اسی لیے باپا کرتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بندگی میں واپس لوٹ آئیں اس کے بعد سورہ لقمان آتی ہے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی کچھ نساح کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالی حکمت و دانائی کے خزانے نو انسانی کو منتقل فرماتا ہے حکمت و دانائی کا سب سے پہلا تقاضا اللہ تعالی کا شکر ہے ارشاد ہوا ولقدعدینہ لکمان الحکمت انشکاللہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا اس لیے کہ جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے اور جو نہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بعد ان کی حضرت لقمان کی نصائیں شروع تو جو سب سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بچے کو کی وہ یہ تھی کہ لا تو شرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ان نہ شرکا عظیم یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بہت بڑی ناانصافی ہے بہت بڑی زیادتی ہے زیادتی کیا ہوتی ہے نا انصافی کیا ہوتی ہے حق تلفی اللہ کا بندوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ توحید کے ساتھ اسے اپنا رب مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کے علاوہ نہ اللہ تعالی ہم سے کچھ کھانے کو مانگتا ہے نہ کچھ پینے کو مانگتا ہے نہ ہم سے کسی لباس کا تقاضا کرتا ہے نہ ہم سے کو مدد کا طلبگار ہے ایک ہی بات اس نے کہی ہے کہ صرف میرے بندے بن جاؤ میری بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گویا اس کائنات کے سب سے بڑے حق پر دسترازی کرنے اور حق تلفی کرنے کی ایک کوشش ہے لہذا اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے حضرت الکمان نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شرافت کی وجہ سے حکمت و دانائی کا وہ پہلو کہ انسان اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کا معاملہ کرے اس کو بیان نہیں فرمایا اپنے بیٹے کے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے اس میں اپنی طرف سے حکمت و دانائی کے وہ موتی شامل کر دیے تو وسعین علیہ انسان والدی ہم نے انسان کو اس کی والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی خاص طور پر اس کی والدہ کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور پھر دو سال میں اسے دودھ پلایا دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا وہ بھی یعنی پہلے انسان کی تخلیق جو بھی 5 پاؤنڈ کا یا آٹھ پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جسم کہاں سے بنتا ہے اس کی ماں کا خون ہی ہے کہ جو اس کے اس جسم کو بناتا ہے اور پھر اسی خون میں سے اس کا دودھ کشید ہو کر آتا ہے جس سے اس کی ابتدائی غذا بنتی ہے تو خاص طور پر والدہ کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا جسے جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے ایک فرمان میں جب ایک صحابی نے بار بار پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تمہاری ماں اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ قرآن مجید میں ویسے تو والدین کے حقوق کا کئی مقامات پر ذکر ہے اور اس کی زیادہ تفصیل سورہ بن اسرائیل کے اندر ہے لیکن اس کی حدود اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ مقام سب سے زیادہ جامع ہے یعنی ایک طرف تو فرمایا کہ تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو اللہ کے شکر کے ساتھ ان کے ساتھ حسن نے سلوک کرو لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنا ٹھہراؤ اللہ کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو فلاں تو تو ان کا کہنا نہ ماننا و صاحب ہوں ماں دنیا ہاں ہا دنیا میں انہیں اچھے طریقے سے معروف طریقے سے کمپنی دیتے رہو یہ بڑی اہم بات ہے انسان فطری طور پر اپنے بیوی بچوں کو کمپنی بھی دیتا ہے ان کی نگہداشت بھی کرتا ہے لوک آفٹر بھی کرتا ہے لیکن قرآن مجید کے اس مقام پر فرمایا گیا ہے وصاحب گما فت دنیا معروف ها. انہیں معروف طریقے سے جانے پہچانے طریقے سے بھلے طریقے سے کمپنی پرووائڈ کرو یعنی بوڑھے والدین کو کمپنی پرووائڈ کرنا یہ بہت اہم انسٹرکشن ہے قرآن مجید کی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں واضح فرمایا کہ آپ نے فرمایا دو ہی چیزوں کا صرف دیکھنا ثواب ہے ایک خانہ کعبہ کا اور ایک بوڑھے باپ کا اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اردو لٹریچر کے اندر والد کے لیے قبلہ و کعبہ قبلہ و کعبہ والد صاحب کا ایڈریس جو ہے وہ خطوط کے اندر اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کا دیکھنا ثواب ہے ایسے ہی بوڑھے باپ کا دیدار جو ہے وہ بھی ثواب ہے یعنی اور کوئی مقصد نہ ہو صرف محبت کے ساتھ بوڑھے باپ کو دیکھنا یہ بھی کار ثواب ہے اور پھر اس مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ وقت اب صبیلا من انا بلیا یہ بڑی اہم بات ہے کہ کمپنی بوڑھے والدین کو دو لیکن والدین کا کہنا ماننا یہ ضروری نہیں ہے ان کا اتباع ضروری نہیں ہے ہاں اتباع کس کا ہے و تب صبیلا من انا پیروی تو اس شخص کے راستے کی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس لیے کہ تم میں علیہ بالآخر تمہارا میری طرف لوٹ کر آنا ہے فو وبوی حکم تم پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو حب تلکمان کی نسائ کے اندر آگے چل کر یہ بھی آیا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور تم نے کہیں چھپ کر کیا ہو پہاڑوں میں جا کر زمین کی طے میں جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا تب اللہ اللہ اسے لے آئے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد ہوا یا یو نا ستو ربکم لوگو اپنے رب سے ڈرو وخشو یومن اور ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا باپ کے کچھ عاما, کام آئے گا ان نواز اللہ یقن بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے فلاں تغرن کم الحیات الدنیہ دیکھنا تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے ولا یغورکم بلّہ الغرور اور تمہیں اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرتے سر الکمان کے آخر میں ایک بڑی گلوریس آیت آئی ہے ان اللہ ان دل و بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ ہی بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور پھر فرمایا وما تدری نفسم ماضا تقسیب و غدا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا وما تدری نفسم بردن تموت۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے موت کس سرزمین پر کس جگہ واقع ہوگی ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ تعالی علم والا خبردار ہے اس کے بعد سورہ سجدہ وارد ہوئی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ صورتوں میں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے روز فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ صورت بھی اپنے اندر بڑی جامعیت لیے ہوئے ہے اور موٹیویشن کے اعتبار سے جھنجوڑنے کے اعتبار سے یاد دہانی کے اعتبار سے نصیحت کے اعتبار سے اپنے اندر بہت سا مواد دیے ہوئے ہے اسی میں ایک وارننگ ہے کہ ولا نذی قنّہ ولا نذی قنّہ ہوں مینلازاب العدن دونلازابل اقبر لہم یرجون کہ ہم لوگوں کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے تاکہ وہ رجوع کریں لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اس کے بعد صورت الحضاب کا آغاز بھی اسی پارے سے ہوتا ہے صورت الحضاب جیسا کہ نام بتا رہا ہے الائز حزب کی جمع ہے احذاب اور اس صورۂۂ مبارکہ میں تبصرہ ہے غزوہ احذاب پر غزوہ اعزاب کیا ہے سن پانچ ہجری میں پریش اپنے تمام الائز کو لے کر مدینہ منورہ پر بارہ ہزار کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اس کا ذکر بھی اسی سورائے مبارکہ کے اندر ہے اور اسی ریفرنس سے یہ سورت جانی جاتی ہے آیت نمبر نو میں اس کا ذکر ہے یا یازینامنظکرو نعمۃ اللہ علیکم اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی تھی اس جات کم جنو جب تم پر لشکروں کے لشکر چڑھ دوڑے تھے فرصلہ علیہم ریحن پھر ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی وہ جنوب اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے یعنی فرشتے و اللہ اللّہ بات ملا اور اللہ تعالی تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے یہ واقعہ جو تھا یہ بڑا اہم واقعہ تھا غزوہ اعزاب کا ایونٹ ایک ہی تھا حالات بہت سخت تھے اور یہ آخری بات تھی کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے اختتام پر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھا کہ دشمن تم پر چڑھ کر آیا تھا اب تم حملہ آور ہو مدینہ منورہ گر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے مدینہ منورہ کی ایک طرف خندق کھودی باقی پہاڑوں اور باغات سے گھرا ہوا علاقہ تھا صرف ایک طرف تھا جہاں انٹری ہو سکتی تھی وہاں پر خندق کھود دی گئی اب اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ محاصرہ طویل ہوا ایک مہینے تک ان افواج نے محاصرہ کیے رکھا خندق کی وجہ سے وہ اندر نہ آ سکے لیکن اسی کے نتیجے میں خود مسلمان بھی مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور بارہ ہزار کا لشکر جو تھا وہ باہر کھڑا ہوا للکار رہا تھا تو وہ لوگ کے جو کمزور ایمان والے تھے وہ لوگ کے جو اپنے دل میں نفاق لیے ہوئے تھے وہ جن کے دل نفاق کے مرض سے مریض ہو چکے تھے ان کی زبان پر یہ الفاظ بھی آئے از یقود المنافیقون و لذین فی قلوب اللہ رسول اللہ جس جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ صرف دھوکہ کیا ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسر و اصلاح کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی اور آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ بھی ہمارے قدموں کے نیچے سے نکل رہا ہے اسی سچویشن میں اہل ایمان جو سچے مومن تھے ان کی زبان پر کیا الفاظ آئے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں اور اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا ایلائز کو دیکھا حملہ آور ہوتے ہوئے قالو پکار اٹھے ہاضا ماں باد اللہ و رسول یہی تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ صداق اللہ رسول اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی تو فرمایا تھا وماں زادو ہوں اللہ ایمانم و اور اس سچویشن نے انہیں ایمان اور تسلیم و رضا میں اور زیادہ آگے کر دیا اس صورت میں اضافی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی زیر بحث آئی ہے اور ازواج متحرات کے لیے خاص انسٹرکشنز بھی اس صورت کے اندر ہیں ان ان کا ذکر بائیسویں پارے کے تحت آئے گا بارک اللہ علی فی فلقرآن العظیم ونفانی و کم بالآیات و ذکر الحکیم yeah. تقذن لكم موعظه بالربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمن